وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسی بھائی آپ نے دو سوال کیے ہیں پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ ایسے شخص کو جو سنت کا عمل نہ ہو یا نماز نہ پڑتا ہو تو کیا اس کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں تو میرے بھائی اس میں کچھ مشکل نہیں ہے پتہ نہیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پہ خوش ہو کے اپنا جلوہ دکھا دیں ٹھیک ہے رب العالمین خالقی کائنات بھی تو کرم فرما دیتا ہے نا اب یہ دیکھیے نا بخاری کے ادھی سے پاک ہے کہ ایک خواہشہ اور بدکارہ عورت جس کی ساری زندگی حرام کاری کرتے گزری صرف ایک کتے کو پانی پلایا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کرم کے فیصلے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کے فیصلے تو وہ کرم فرما دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر کہتا ہے تو یہ ڈیسے پاک واضح رہے کہ آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو صحیح بخاری میں مسلم میں بہت ساری محدثین نے نقل کیا کہ من کاظیبہ عرتمن فلیہ تب و کو جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے اس کو جہنم میں بنا لے تو اب اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے نعوذ باللہ سرکار پر بہتان لگا رہا ہے تو وہ مارا جائے گا دنیا میں بھی زریل ہوگا اور آخرت میں بھی تو ہاں یہ ہوتا ہے کہ تین صورتیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں خواب کے اندر کے پہچانیں گے کیسے آپ ٹھیک ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ تعارف کروا دیتے ہیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے دوسرا بات یہ ہے کہ کوئی اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی ندا کوئی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں یا اس طرح کا کوئی اہتمام جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ بندے کے قلب میں القا کر دیا جاتا ہے ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے کوئی بھی صورت بنے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا مرآانی فقطر الحق جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا فن شیطان لائطی کہ شیطان جو ہے وہ میری صورت میں نہیں آ سکتا تو جس کو سرکار علیہ اللہ کی زیارت نصیب ہوئی تو پھر وہ بڑا خوش قسمت اور بڑا خوش نصیب ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا اس کے حوالے سے یہ ارتھ کروں کہ یہ تو عدیث پاک ہے کہ جس نے مجھے خواب نے عانی فلم منامی فسائی یا رانی فلم یا خزاطی یہ حدیث کے الفاظ ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ عنقریب مجھے جاگتے میں بھی دیکھے گا باقی جہاں تک قیامت میں دیکھنے کی بات ہے یا شبہت کی بات ہے تو وہ سب مسلمانوں کو انشاءاللہ نصیب ہوگی قبر میں بھی سرکار کا دیدار نصیب ہوگا ہر مسلمان کے لیے ہوگا بلکہ وہ تو کافروں کو بھی وہاں نصیب ہوگا لیکن ان کے لیے امتحانن ہوگا اور سرکار کے غلاموں کے لیے السلام علیکم ہے کہ پنجابی سے بیان کرنے تو میں کر دا اتم چی کر دا لیکن پنجابی بان جا جی اپنی ریکوائرمینٹ ہندو مجمع شجما لگا ہوگا جناب اچھی ٹھیک ہے جناب دا سلسلہ ہوں دا ہے تو وہ جناب جو ہے نا یوٹیوب پر وہ بیان ہے ہاں جی بالکل یہ تو گل ٹھیک ہے نہیں پھر توسی ہو جناب میں تے ہر گل کر آخوچی سب نا میرے تک آواز نہیں نہ شان بھائی اج تس بان کر لیا توسی روز آیا کرو نا جی, فروک بھائی نے جناب محربانی کی ہاتھی چڑھ گئی چوک فٹا فٹ یوٹیوب لا دے بس ویسے بیان تو الحمد للہ بہت زیادہ ہندو کل رات بھی میں تو اتنے بھی ٹھیک ہے. ہے تو میں فروخ بھائی نے بڑا سپیشلی آرڈر دتا ہے کہ تسی اپنی سیڈیاں بیان وغیرہ وہ لے کے آیا کرو نو یو ٹیوبر سائٹس نے رکھا گیم ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کرا کہ جب کتنے بیان ہو سیڈی جیڑی لیا کروب سے رکھ دی جائے جہاں بھائی نے شوق بھی پورا ہو جائے جناب نی جنہ پنجابی سمجھ کا لکھنے پلیز اچھا جناب دے دیں گے دینگ اپنے رسی بھائی اب بلکہ جیری بائیو پنجابی نہیں ہے معذرت آزرت نہ ان میں پنجابی میں بات کروا ہوں. امید ہے ویسے میں نے بالکل آسان آسان گفتگو کی ہے تو, تو کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو آ جائیں ایسی بھائی مائک پر آپ نئی فرمائش نہ کر دینا تو آ جائیں مائک پار اسلام ولیکم و رحمت اللہ میری بندہ اپنی گھر بچ نماز پڑھدا پڑھ ازان دینا کیا دی نماز ہو جائے گی کوئی نماز کمی وغیرہ تو نہیں ہوکم ورحمۃ اللہ وارکات وعیکم السلام ورحمۃ اللہ مرشد دی بولی اگر وقت ہو چکی ہوتی ازان تو کوئی ہر جنی نماز ادی ہو, ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر دل ہے بہت بہتر ہے ٹھیک ہے کلے نے بھی پڑھنی ہوا بہت ساری اس طرح بزرگاں نے روایت ذکر کتنی کہ بندہ ازان دے کے تے اس طرح نماز پڑھے جس طرح جماعت کہ فرشتے ادھے پیچھے نماز دینا. ہے شان پی آج میری ایک فرمائش آئی ہے پنجابی نعت شریف کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میچ پنجابی نعت نہیں آدی تو میں کوشش کردہ انشاء اللہ ایک دو شعر یاد آ گئے میں ضرور سنا ان شاء اللہ تعالیٰ شان پائی تُ مائک تجویز تے تے مرشد پائی مائک تنا چاہتے ہیں جلدی جلدی اپنی گل سمٹو تاکہ میں مختصر جا وقت جا کوئی. میں سوچ لوگ کسی نہ جی منڈی ہے دی بارے کہ بغیر ازان تماز اگر کسی نے پڑھ لی نماز ہو گی ہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ وعلیکم السلام و اللہ بھائی بات یہ ہے کہ جہاں پر اس طرح کا امام ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے قطان جائز نہیں کوئی بھی چاہے وہ جمعہ ہی کی ہو تو اگر گھر والے مجبور کرتے ہیں آپ کے بتانے سے بھی وہ نہیں سمجھتے تو آپ وہاں چلے جائیں لیکن اس کے پیچھے نیت نہیں کریں اپنی جوہر پڑھ لینا جاتا ہے ٹھیک ہے جب اس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے مجبوری میں تو دروشی پڑھتے رہیں کھڑے ہو کر کیونکہ جو امام گستاخ ہے تو اس کے پیچھے اقتدا کی بالکل جائز نہیں قطان جائز نہیں ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کا حل ہو جائے گا اس کے ساتھ اور کوئی مسئلہ نہیں. یہ میرا بھی مسئلہ ہے تو بھیا آپ بھی اس کو ایسے ہی کریں شان بھائی ان کے پیچھے نہ کھڑے ہوں مجبری میں اچھا فرمائش کی اس ناد دی ہوں منو نہیں یاد آ رہی البتہ ایک دو شر می یاد آئے نک نا شیر جیت میں نادلہ کلام کھیا حبی بلہ اوری چہرہ زلفان کالیاں نوری چہرہ زلفان کالیاں رب بھیج درداں دیا ڈالیاں رب بیج در دیاں رب بیج در دیا ڈالیاں نوری چہرہ زلفان کالیاں نوری چہرہ تے ربج در د دیا ڈالیاں در ددیاں ڈالیاں جو شیر میں نے یاد کیا تھا وہ مجھے پھر بھول گیا آگے سے مجھے یاد نہیں آ رہا تو یہ آپ سے وعدہ راجی کل انشاءاللہ شاء تعالیٰ آپ کو یہ پنجابی ناد پوری جو ہے وہ ان تعالیٰ میں سناؤں گا میں یاد کر کے آؤں گا کوئی پنجابی ناد جو ہے ایک ایک دو دو شیر کہیں یاد آ رہے ہیں لیکن پھر وہ مزہ نہیں آئے گا بیچ میں رہ جائے گا سارا تو انشاءاللہ شاء میں آپ کو ضرور جو ہے وہ پنجابی ناز شریف کو مجھے یاد اس وقت اگر آ جائے تو میں آپ کو سنا دوں فاروق بھائی اللہ تعالی آپ کو صحت و تندرستی دے آپ ٹھیک ہو جائیں ماشاء اللہ جلد جلد ٹھیک ہو جائیں اور آپ ہمارے روم کی رونق ہیں اللہ تعالی آپ کا بخار اور آپ کو جو بھی فلو وغیرہ ہے اس سے اللہ تعالی نجات دے اور ویسے یہ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرض یومن یوکفر دن ایک دن کی بیماری جو ہے وہ تیس سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مما تا سراست یامن جو بندہ تین دن بیمار رہا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ یومن والا درتھ ام ہو جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو اسی پر میرے خیال میں اختتام کرتے ہیں اور ان تعالی ہلو آئی لائق نہ بھائی اب آئے ہیں جب میں جا رہا ہوں تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ روم میں گزارنے کے بعد تو اب جناب آ आप آپ لوگ مائک سنبھالیے اور اپنی گفتگو جو ہے وہ جاری رکھیے تو پنجابی بیان اور پنجابی ناز صریف جو ہے وہ نا صرف تو ان شاء اللہ تعالیٰ کال سناؤں گا آپ کو اور پنجابی بیان بھی ان جلد کسی دن آپ کو جو ہے وہ سناؤں گا تو آپ سب حضرات مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا پچھلے دو تین دن میری طبیعت کافی جو ہے وہ خراب رہی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ للہ میں ٹھیک ہوں دعا کیجیے گا کہ ٹھیک ہی رہوں تو پھر انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات جو ہے وہ ہوتی رہی بہت شکریہ جی بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے بہت شکریہ کہ گلاب کے پھول آپ دے رہے ہیں اور آپ آج کے درس میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ گلاب کا پھول جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیوں کے مبارک پسینے سے پیدا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جناب تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا بہت مہربانی آپ سب کا بہت شکریہ اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ